صرحم الحیٰ اللہ, اللہ محمد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ باقی تمام ورث الماء اور برادر خان شامل سب کو ہمارے سلسلہ انداز کتاب دعوی شریف میں سے آج درج نمبر ایک سو انہتر ہے ایک کم ستر اور دعوت شریف کے اندر ہمارے سلسلے بعض اولاد آشریہ میں ہیں اور اوراد آشریہ کا درض نمبر اٹھارہ ہے اس طرح آج کا درد جو ہے ایک سو انہتر اب لیک اٹھارہ کے سرب میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں اورادریہ کی مختلف حصے آپ لوگوں کے وبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے شعیض اللّہ قائمس العزیز الا الحکیم اس مبارک آیت کے جو ہے نہاتی شان و مرتبہ وارایت ہے اس آیت کے اندر دو دفعہ آئے مبارک المََ الہ لا اللہ آیا ہوا ہے اور اسی کے اقرار جو ہے اللہ تعالیٰ ہماتے ہیں اسی کے گواہی دی ہے میں اللہ نے فرشتوں نے اور صاحبہ نے علم نے تو اور اسی اقرار کے ہم نے بندوں نے بھی کہا اس سے پہلے آپ نے بھی پڑھا وہ ناشد عما شہد اللہ بھی کر اے اللہ جس چیز کی گواہی تو نے دی ہے فرشتوں نے دیا ہے العلم نے دیا ہے اس کی میں نے بھی گواہی دے دیا ہے ہاں جی میں نے بھی گواہی دے دیا ہے اور یہ جو ہے اللہ اس گواہی کو میں تیرے حضور میں امانت رکھ رہا ہوں میرے اس ضرورت کے دن کے لیے اور یہ اللہ تیرے پاس امانت ہے اور تو اسے احمد کے دن لے آیا گا اس گواہی کو تو اسی دعا کے آگے تسلسل میں ہے کہ اللہ محدود بحا اوزالانہ ان دین اند اللّہ علیہ السلام اس کے بعد پھر یہ مبارک آیا یہ اسے آئے شہد اللہ کے بعد ہے قرآن باغ میں فی عمران کے آئے شہد الد نمبر اٹھارہ ہیں اور یہ عائد نمبر انیس ہے اندین اللہ علیہ السلام اس کے بعد صحیح اللہ محت البح اضال الا واخر بحاظنو بن بشک البحہ مابازی النا اجلا بحہ عامہ کے النا برحمتہ یار اسی دعا شہید اللہ کے اسی شہادت کے حوالے سے ایک دعا کر رہے تو اس سے شہید اللہ کی آیت کی عظمت اس مبارک دعا سے معلوم ہو جاتا ہے اس دعا کے اندر اس اللہ محت البعہ سے برحمت كی میں الرحمین تک اسی آئے شہید اللہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ دعائیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دعا آئے شہید اللہ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اسی شہادت کو كہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی شہادت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے پہلا دعا یہ کریں اللہ محت البہ اوزارانہ پہلا دعا یہ کریں تو اللہ اے اللہ کے معنی اح تط عربی میں حتٰ یا حتوحتاً ہاں جی بے معنی اترنا نیچے رکھنا گرنا کم ہونا ان معنی میں تو اہتوط یعنی معنی کہ اے اللہ تو کم کر دے اتار دے گرا دے نیچے رکھ دے ہاں اللہ محتوط اے اللہ کم کر دے گرا دے اس کس کی ذرا سے نیچے رہ دے اوزاران بیہا اسی دعا کے اس کے ہاں یہ ضمیر ہے اس لفظ شہادت کی طرف پلاتی ہے جو پہلے آیت کے اندر ہیں اور دوسری دعا کے اندر ہے پہلے والے دعا کے اندر تو یہ اشارہ اسی اللہ شہید الا اللہ انہو لا الہ ہو والے آیت کی طرف اشارہ ہے اسی گواہی کی طرف اشارہ ہے اسی گواہی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں جس کی اللہ نے گواہ دی انبیاء نے صاحبہ نے علم نے اور بند عومن نے تو اللہ محت اے اللہ اسے دعا کی برکت سے اس شہادت اور گواہی کے برکت سے تو کم کر دے تو ہلکا کر دے ہاں جی انا اوزار کے معنی جو ہے اوزار جم ہے وزر وزر کے معنی جو ہے نا الگ ضمیر ہے اوزار وزر کے جمع ہیں وزر کے معنی گناہ اور بوجھ تو یہاں اوزار سے مراد گناہ کا بوجھ گناہ کا بوجھ ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ محت البہ زارن یعنی اے اللہ اِس شہادت اور گواہی یعنی لا الہ الا اللہ اس, اس گواہی کے ذریعے سے اللہ انہو لا الہ الا اللہ کی اس گواہی کی برکت سے اے اللہ اِس اور اِس شہادت کے وسیلے سے شہادت کے ذریعے میرے گناہوں کا بوجھ اتار دے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے میرے گناہوں کا بوجھ کم کر دے یہ سارے معنی یہاں پر صحیح بنتا ہے تو سب اسی گواہی کو وصلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ اس لا الہ الا اللہ کی اس گواہی کی برکت سے میرے گناہوں کو یعنی ہلکا کر دے میرے گناہوں کو کم کر دے میرے گناہوں کا بوجھ اتار دے مجھ سے میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے ہلکا کر دے اللہ محتوط کا کو, کو مجھ سے ختم کر دے گناہوں کا بوجھ میرے جسم سے اتار کر اس کو ختم کر دے جس طرح جو ہے حادث میں آتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہاں جی خلوص کے ساتھ بامارفت تو اس کے وجود سے اس کے جسم سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں ہاں اسی کی طرف اشارہ ہے گناہ اس طرح گر جاتی ہے اس کے جسم سے جس طرح موسم خزان میں موسم پت جڑ میں ہاں جی صبح کے وقت ہوا چلنے کی صورت میں شام کو ہوا چلنے کی صورت میں درخت کے پتے جس تیزی سے گرتا ہے ہاں جی جس تیزی سے گرتا ہے ہاں جی ہوا چلنے پہ سنگڑوں پتے ہزاروں پتے ایک طرح سے ایک ساتھ گر جاتے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ جو میرے گناہوں کے بوش کو اس شہادت کی برکت سے اس کلمہ لا الہ الا کے اس شہادت کے برکش سے تو اور اس کے ذریعے سے اس کے مسئلے سے میرے گناہوں کا بوش میرے جسم سے اتار کر میرے جسم کو ہلکا کر دے اور مجھ میرے اور گناہوں کو میرے جسم سے اتار کر آجے اور گناہوں کو میرے جسم کے اوپر جو گناہ ہیں جس کا میں مرتبہ وہ کم کر دے اور بیوش کو ہر گناہوں کے بیوش کو ہلکا کر دے یہ مبارک دعا ہے جس کے وہی عادشتائد کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں دوسری دعا کہتے ہیں پھر اسی دعا کو شعیت کو اسی شہادت کو اچلہ قرار دیتے ہوئے وہ پھر بھی حاضن بنا وق پھر بھی بنا وَغفر جو ہے غفرہ یا پھر غفر وہ غفرن سے ہیں ہمار حاضر مذکر کے سیکھا اس کے معنی بخشنا ہے بخش دینا گناہ معاف کرنا اس معنی نے ہا کی ہا کی پھر اسی گواہی کی پڑتی تھی اے اللہ بخش دے بخش دے مجھے بخش دے بیہا اسی گواہی کی برکت سے اسی شہادت کی برکت اور وسیلے اور ذریعے سے اے اللہ بخش دے کیا بخش دے جنوب بنا جنوب ضم کی جمع ہے گناہ غلطی جرم کے معنی میں ہے ہاں جی اور زنابن ہو تو دم کے معنی میں تابے کے معنی میں لیکن یہاں زناب ان نہیں ہے ہاں اس کی جمع جو ہے اس کا ضم ہے جنون کی اور زنب کی جمع آجناب آتا ہے تو لہذا جو ہے واقع رہا ظنوں بنا اے اللہ بخش دے اس گواہی کی برکت سے اے اللہ اس گواہی کی برکت سے اس گواہی کے وسیلے سے بخش دے اس گواہی کے جو ہے واسطے سے بخش دے اللہ گواہی کے بخش دے ظنوں بنا ہمارے گناہوں کو ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہمارے ان جرائم کو جس کا ہم منتخب ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہ ہر قسم کے جرم اور کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانتے ہیں اس سے مبارک دعا کی برکت سے ہاں یہ جی تو اے اللہ بخش دے اس شہادت کی برکت سے اس شہادت کے ذریعہ اور وسیلے سے میرے گناہوں کو وہ پھر بھی ہے تو یہاں پر جو ہے جینب ان سے جنوب ضم کی جمع یہی صحیح ہے اور معاملہ میں اللہ اس شہادت کی برکت و وسیلے سے توسط سے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو ماں فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہاں جی یہ مانا ہے اس کے بعد تیسرا دعا پھر اسی گواہی کو اچنا کرا دیتے فرماتے ہیں وہ شکل بھی ہا موازی نََ ہاں جی وہ شکل بھی ہا موازی جو ہے اشقلا یسکل و باب تفیل سے صرف کا ہاں جی شیخ عمل کا ہے عمل حاضر مواد مل حاضر کا ہے اس کے معنی مادہ ثقل مادہ ثقل یسقل و سے اور ثقالطََ سے اس کے معنی جو ہے وزنی ہونا باری ہونا بوجل ہونا اور اس سے مزدر جو ہے اس کا تشکیل ہے باب تفیل سے باری بنانا ہاں جی اور بوجل بنانا تو یہ اوپر والی تجمعی ہے اس اس کا مصدر ہے تشکیل اس کے معنی یہ بنے گا اے اللہ باری کر دے اے اللہ جو ہے بوجھل کر دے باری کر دے وزنی کر دے ہاں جی بیہ اس گواہی کے برکت سے اس شہاد شاہ شہید اللہ الا اللہ کی اس کے اقرار کی برکت سے اور شہادت کے برکت سے گواہی کے برکت سے تو باری کر دے باری بنا دے ہاں جی وزنی کر دے ہاں جی بوجھل کر دے, وزنی کر دے،, بوجل کر دے، وزنی کر دے کس چیز کو بہا بہا اس کے وسیلے سے واسطے سے یہ چیز گواہی کی موازنانا موازین جگہ میزان کی مفائل کے وزن پر ہاں جی بیمانی تازو کانٹا تازو کے معنی میں وزن یزن وزن ہاں جی اس میں اعلیٰ جو اس کا میزان انعاتا ہے اور وزن یزن معنی تولنا وزن کرنا اسی سے جو ہے موازن توڑنے کا اعلیٰ جمع ہے تو اور جب لنہا بےحا شکل بہا موازن یعنی کہ منع کیا بنے گا یعنی اے اللہ اس شہادت اور گواہی کی برکت اور وسیط اور توسط سے ہاں جی میرے نیک اعمال کا جو تازو ہے نیک اعمال کے تازو کا جو پلڑا ہے اس کو باری کر دیں یعنی اس کو وزنی کر دیں اس کو باری کر دیں وزنی کر دیں ہاں جی کیونکہ جو ہے قیامت میں آیا تھے اور بھی آتے ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے فامہ من شقل لدمہ اوازین ہوں فا وفی عیشت الراضہ کل اعمال تولے جائیں گے تو جن کے نیک عمل کا پررہ باری ہو گیا فا وفی عیشت الراضہ وہ آرام و راحت کی زندگی میں ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے فامہ منخفماوازین ہوں اور وہ جن کے نیک عمل کا پررہ ہلکا ہو جائے گا ہاں جی امو ام حاویہ اس کا ٹھکانہ ہے ہما ادرا کا ماہیہ میرا حبیب کیا آپ کو معلوم ہے حاویہ کیا ہیں اللہ ہیں نار حامیہ یہ بڑھتی ہوئی شعلہ ور آنکھ ہے تو لہٰذا جو ہے اللہ سے یہ دعا کرتے اللہ ہمارے نیک اعمال کا پردہ جو ہے تازو جو ہے اس مبارک شہادت کے برکت سے تو وزنی کر دے تاکہ ہمارے نیک اعمال کا پردہ وزنی ہو اور تازو وجنی ہے اور کل قیامت میں جو ہے ہم آرام و راحت کی زندگی گزارنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے اس نے یہ دعا کرتے ہیں کہ میں شکل موازننا یعنی اے اللہ میرے اشاد گواہی کی برکت سے وسیلے سے ذریعے سے توسط سے میرے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے اس کو باری کر دیں، اس کو وزنی کر دیں، اس کو گران کر دیں تاکہ میں نیا کہا تاکہ میں جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤں ان لوگوں میں سے جو اپنی وصحت زندگی پر خوش ہیں آگے فرماتے ہیں وہ او جب لن بہا مالانا وہ اوجب لا بہا اور آگے فرماتے ہیں اور اے اللہ جو ہے شہادت کے برکت سے تو ہماری اوجب کا معنی جو ہے اوجب لنا لانا بھی ہے اعمال و تجاوز و تجاوس ان تجاوز انجب کے معنی اوجب جب یو جب و باب سے باب اِفال سے شغم حاضر کا سگا ہے اس کے معنی پورا ہو کرنا اوجب یعنی پورا کرنا پورا کرنا او جب یوں جو پورا کرنے او جب جب امر کے سوائے تو پورا فرما پورا کر دے تو اور اوجب لنا اے اللہ پورا کرنے بیہ اسے شہادت کے برکت سے اس گواہی کے بدولت اس گواہی کے ذریعہ توسط سے اعمال نہ اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے نہ ہمارے کے معنی میں یہ ضمیر ہیں جی یہ آخ اعمال عمل کی جمع ہے اس کے معنی امید توقع آرمان آرزو یہ ماننے تھے اعمال چونکہ جمع ہے تو امیدیں توقعات آرزوئیں یعنی یہ سارے معنی ہیں آرمانے تو یہاں پر کہ اوجب لینا بھی ہے اعمہ لینا تو معنی کیا بنے گا یعنی اے اللہ اشہادت کے وسیلے سے اشادت کی برکت شادت کے ذریعے توسط سے ہماری آرزوئیں ہاں ہمارے آرزوؤں اور امیدوں کو پوری فرما ہاں ہمارے آرزوؤں اور امیدوں کو پوری فرما انسان کے جو بھی نیک تمنائیں ہیں خواہشات ہیں ہاں نیتیں ہیں نیک وہ سب اے اللہ پوری فرما اس دو اس شہادت کے برکت سے وط جاوط ان ہاں جی تجاوز جاوضا و تجاوز ان کے معنی درگزر کرنا ترق کرنے کے معنی میں. تو یہاں پر معنی یہ کہ و تجاوز اننا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما یہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو ماں فرما چشم پوشی فرما یہ دعا آخر میں بے کا یا رحم الرحم یعنی اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحم رحیم رحم, رحم کرنے والا ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو رحم کرنے میں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا بے کا رحمت کے معنی ہاں جی لطف و کرم مہربانیاں یہ سب معنی میں آتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے لطف کرم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ لطف کرنے والے تیرے رحمت لطف و کرم اور مہربانیوں کا واسطہ کہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ہاں اللہ تعالی تعالیٰ سے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیونکہ ہمارے ہر دعا کے آخر میں یہی مبارک کلمہ ہے کہ اللہ کے رحمت کے وصلے سے اللہ سے دعا کریں چونکہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس مقدس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی یعنی آیت شہید اللّہ انہو لا الہ الا, لا الہ الا اللہ کا اقرا یعنی اس کی جو ہے گواہی کی کتنی فضلت ہے اس دعا سے معلوم ہوئے کہ اس سے شہادت یعنی لا الہ اللہ کے اقرار سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس کی برکت سے گناہیں بہت دی ہیں اور نیک اعمال کا ترازو اور پلڑا باری ہو جاتا ہے نیک تمنائیں اور امیدیں پوری ہوتی ہیں اور گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے لہذا یہ شہادت و گواہی جو ہیں ہاں جی گناہوں کے حل یعنی لا الہ اللہ اس شہادت سے لا الہ اللہ, اللہ کا اقرار یہ کیا ہے گناہوں کے ہلکا ہونے باش دینے نیک عمل کا پردہ باری ہونے اور عمودوں کے پورا ہونے اور گناہوں سے درگزر کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے ہم سب ہمیشہ اس, اس شہادت پر قائم اور اقرار و ورد زبان رہنے کے کا توفیقشیں اللہ ہم سب کو جو ہیں یعنی اور اللہ ہم سب کو اشہادت پر قائم رہنے قائم اور اقرار اور ود زبان رہنے کا اللہ ہم سب کو توفیق واش آمین رب العالمین